نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَدِيلًا انہیں ہم نے پیدا کیا ہے اور ان کے جسمانی بندھنوں کو مضبوط بنایا ہے اور ہم جب چاہیں ان جیسے دوسرے لوگوں کو لے آئیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ہم نے پیدا کیا ہے اور ان کے جسموں میں آساب، رگیں، ریشے اور ہڈیاں پیدا کر کے انہیں مضبوط بنایا ہے اور جب ہم نے انہیں پہلی بار ایسا بنایا ہے تو یقیناً ہم انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں تاکہ ان کے اعمال کا انہیں بدلا دیں اور ہم جب چاہیں اس پر بھی قادر ہیں کہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کی جگہ انہی جیسی دوسری قوم کو لے آئیں یا ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں غایت درجہ بد شکل بنا دیں